بعد فقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله واصعوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدا لا ينذر الله شيئا وسيعطيه توعنا يا أيه الذينَ آمنوا أَتيير اللهه وَأَتيير الرسول وَلاَا طُصِل ْلَكمم ان الذينَقَفوا وَصددُّ عَنْ تبيل اللهه ثمَّ معثُ وَهُم قُفار فلَ يَغفِرَ الله بلَهمم ف تهوا وَتَدْروا إَّللم أَنْنتُمُ الْأَلَون واللههُم مععَكمم وَلا انم لعب و و ان و ولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جمی معاملات میں اسبۂ حسنہ اور ایک رہنما اور نمونہ بنانے کے لیے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اہل ایمان اہل اسلام کو جاو جا مختلف انداز سے مکم دیا ہے اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے لہذا زندگی کے تمام تر پہلوؤں میں ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنائے اور اپنی زندگی کے شب و روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بسر کرے دین اسلام نے شعبہ شبہائے زندگی میں سے کوئی شعبہ کوئی پہلو بھی تشنا نہیں چھوڑا بلکہ تمام ترم معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل ایمان کے لیے رہنمائی موجود ہے اور عام طور پہ ہمارے ہاں ماحول کچھ اس طرح سے بن چکا ہے کہ دین یا دار طبقے کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کے دماغ میں ایک عجیب سا تصور بھرتا ہے کہ وہ انتہائی سنجیدہ کرخت لہجہ ترش مزاج اور ہنسی مزاق اور کھیل کود سے کوسوں دور حالانکہ ایسی بات نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے لیکن اس کے لیے کچھ اصول اور ضابطے آپ نے مقرر کیے تھے وہ کھیل کود بھی کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کھیلوں میں ان کے ساتھ شریک بھی ہوا کرتے تھے اور اس کا باقاعدہ طور پر اہتمام بھی کیا کرتے تھے لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریح کے لیے بھی کچھ حدود مقرر کی ہیں حدود متعین کی ہیں کہ ان حدوں میں رہتے ہوئے تم تفریح کر سکتے ہو مذاق کرو لیکن کسی کی ہدت توہین ہجب نہ ہو کیچڑ اچھالنا نہ ہو اس میں جھوٹ نہ ہو میں جنت کے وقت میں اس بندے کے لیے گھر کا دامن ہوں جو مزاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ آدمی جو لوگوں کو ہنسانے اور خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ رل کی سفید کا شیر خو وہی رن لاہ سما وہی اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہی رنڈلا ہو سما وہی اس کے لیے ہلاکت ہے پھر ہلاکت ہے ایک صحابی دیہات سے آتے دیہاتی تھے اور وہ بہت شگل مزاج تھے اس کا کام کیا تھا نبی اللہ علیہ وسلم وہ آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف باتیں کر کے ہم ساتے ہنسی مذاق دین اسلام میں ممنوع نہیں ہے لیکن ہٹ بندی شریعت نے اس کی کی ہے کہ اس میں جھوٹ نہ ہو کسی مسلمان پر ظلم اور ریاستی نہ ہو یہ انتہائی سخت اور گرم قسم کا اسلام کا نواز نہیں ہے بلکہ اسلام بڑا میٹھا بڑا ٹھنڈا اور بڑا خوشی والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کھیلوں کا خود اہتمام کرواتے ہیں جیسے کہ عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی کو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ کروایا سعید بخاری کی حریف ہے فرماتے ہیں صابقہ سنیت الوضا تزمیر شدہ گھوڑوں کی آپ نے ریس لگوائی دوڑ لگوائی حقیات سے لے کے سنیت الوضا کا بین وہ صابفہ بنثنیتی الا مقدی بنی تو ریس اور جو تزمیر شدہ گھوڑے نہیں تھے ان کی آپ نے دوڑ لگوائی سنیت البدا سے لے کے مسجد بنی زوریت تک اور ابزلہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اس گھوڑ دوڑ میں شامل تھے یہ ترمیر شدہ گھوڑے یہ خاص طور پر تیار کیے جاتے ہیں ان کو پہلے کھلا کھلا کے بڑا موٹا تازہ صحت مند کیا جاتا ہے اور پھر ان کی خوراک میں قدر کمی لاتے جاتے ہیں اور ان کو دوڑا دوڑا کے دوڑا دوڑا کے کا پسیینہ نکالتے ہیں پٹکا کہ اس کے جسم کی جو چربی ہے وہ ساری کی ساری پگھل جاتی ہے خالص گوشت بچ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تجمیر شدہ گوڑا اور یہ جنگوں میں لڑائی میں دوڑ میں بہت کام ہے جو تن شدہ گھوڑے تھے ان کی ذرا جو مسافت تھی وہ زیادہ رکھی اور جو عام سادہ گھوڑے تھے گھڑ دوڑ کا مقابلہ کروایا اور اس کے لیے بھی اصول اور قانون مقرر کیے سن نبی داحود نے اخرا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جنابا گھوڑ جائے گھوڑوں کی دوڑ لگوانا لیکن لاجالبہ والا جانبا جلد نہیں, نہ ہونا چاہیے اور نہ ہی جلد جلد کیا ہوتا ہے کہ گھوڑے کو को کے لیے ساتھ ساتھ کچھ ایسا ऐसा کرنا کہ جس کی وجہ سے گھوڑا زیادہ تیز دوڑے شور شرابا یا اس طرح کی چیز ساتھ ایک اور گھوڑا رکھنا اس کی وجہ سے یہ تیز دوڑتا ہے جو دوڑ میں شریک ہے اور جنک یہ کہتے ہیں کہ دو گھوڑے بتا لے کے دوڑنا شروع کر دے ایک گھوڑے پہ سوار ہے اور ایک ویسے ہی ساتھ دوڑ رہا ہے اور جب دیکھا کہ جس پر میں سوار ہوں وہ گھوڑا ذرا تھکنے لگا ہے وہ چھلانگ لگا کے دوسرے پہ سوار ہوا ہے تاکہ دوڑ جیت جا یہ کام یعنی چیزنگ نہیں ہونی چاہیے کہ دوڑ لگائی ہے راستے میں درمیان میں تازہ دم گھوڑا باندھا ہوا ہے اب جس پر دوڑ لگاتے لگاتے آدھا راستہ طے کر لیا باقی آدھے راستے میں نیا تیز تازہ دم گھوڑا لے کر اور دوڑنا شروع کر دیا یہ کام تھا کسی بھی قسم کی بےمانی اور دو نمبری وہ کرنے کی اجازت نہیں پھر اسی طرح شیر گوئی یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہ اشعار پڑھا کرتے تھے شیر بنانا شیر کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتا شاعری نہیں آتی لیکن شیر پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یعنی آپ شاعر نہیں تھے مغنی تھے شاعر اس کو کہتے ہیں جو خود شیر بناتا ہے جس کو روز اور قوافی کا علم ہوتا ہے جو اشعار کے باہر پہچانتا ہے اور اشعار کے اوزان کو سامنے رکھ کے شیر کہتا ہے اور مغنی اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی شاعر کے بنائے ہوئے اشعار کو پڑھ دے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی فرماتے ہم نے آپ کو شعر کوئی سکھائی ہی نہیں اور یہ آپ کے شاید نشان بھی نہیں ہاں آپ شعر کہہ لیا کرتے تھے صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینہ میں آ کے اور مسجد نزوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو جگہ خریدی گئی وہاں پہ بشرکوں کی قبریں تھیں اور کچھ گڑے اور ٹیلے اونچی نیچی جگہ تھی اور کچھ کھجوریں تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقوں کی قبروں کے بارے میں حکم دیا وہ قبریں وہ دی گئیں اور جو کی زمین تھی اس کے بارے میں حکم دیا اسے ہموار کر دیا گیا اور درخت جو تھے کھجوروں کے انہیں انہیں کاٹ دیا گیا اور انہیں مسجد کے قبلے کی جانب رکھ دیا گیا قبلے کی دیوار ان کھجور کے تنوں کی بنائی گئی اور اس کے جو مسجد کے دونوں دروازوں کی اطراض تھے وہ پتھروں کے بنائے گئے اور وہ لوگ پتھر اٹھا اٹھا کے لے کے جاتے تھے اور رجزی یا اشعار پڑھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ پڑھتے اور کہتے اللہم لا الا خیر اے اللہ خیر تو صرف آخرت کی ہی خیر ہے لہذا انصار اور مہاجرین کو بخش دے تو صلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بارے میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے حسانیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا وہ ابو خرارا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا گواہ بنا رہے تھے اور ابو خرارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے، کہتے ہیں کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ بتائیں کہ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا یا حسان عجیب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدوسی ما کا اے حسان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دے اور روح القدس تیرے ساتھ ہے اللہم ایدہو بروح القدس اے اللہ روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد فرما تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعم ہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا جواب دینے کے لیے مقرر کیا تھا کہ آپ میری طرف سے ان کو اشعار میں ہی جواب دیں اور حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور فصیدہ عفت والا وہ یہی تھا جس میں ہے ہےجب تو محنم گنج کا محنم گنج تو جزا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کی ہے اور میں ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں وعند اللہ فیضا الجزاء اور اس میں اللہ کی طرف سے جزا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الطانب نے ثابت کو اپنے ممبر پر بٹھا کر ان کے اشعار سن رہے تھے اور ثابت کا اپنے اشعار میں یہ کہنا اللَّهِ جَزَارُ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر خاموشی اختیار کرنا اس کا واضح مانا ہے کہ فرصت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اگر اشعار میں بھی کیا جائے تو سب بھی اس پر اجب اور جزا لیں سانی سارے ہوں لا بافی ہی لا تو میری زبان بڑی کاٹدار ہے fihi, کاٹ اس میں کوئی عید نہیں اور میرا بہر ایسا ہے کہ اس کو ڈول گدرا نہیں کر سکتے بحر مراد تو ہے اشعار والے بحر جہاں سے لیکن آگے دلا دونوں کی بات کر کے اپنے شعر کے بہر کو سمندر کے ساتھ انہوں نے ملایا ہے کہ میرے اشعار کے جو بہر ہیں یہ بہر یعنی سمندر کی طرح ہیں کہ ان کو چھوٹے موٹے ڈول گدرا نہیں کر سکتے مراد کہ میں ایسے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کروں گا بلکہ خود ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ میں آپ کا ایسے دفاع کروں گا کہ جیسے گونٹے ہوئے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے کیونکہ ہجب کرنے والے بھی قریشی تھے سفیان اسلام رانے سے خبر تو صرف ابو سفیان کو ہی مخاطب کیا اور اس کو جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی خاندان پر آنچ نہیں آئے بڑی مہارت کے ساتھ جفاق کیا بہرحال اشعار کہنا جائز شیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس کی آپ نے اجازت دی ہے اور یہ ایک بہترین تفریح ہے اشعار کے ذریعے ادب بہت سا ادب آتا ہے بندے کو لٹریچر اس کو میرے یہ کہتے ہیں ادب اچھا اس کو اردو میں ادب کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہ آداب بھی سکھاتا ہے کسی بھی زبان کا ادب ہو عربی کا ہو اردو کا ہو انگلش کا ہو جو ادب ہوتا ہے اس میں ایک تو زبان آتی ہے اور دوسرا لغت کے ساتھ ساتھ ادب آداب بھی آتے ہیں اس لیے اس کو ادب کہا جاتا ہے لیکن کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو بے ادبی سکھاتے ہیں ادب کے نام پہ بے ادبی ایسے اشعار سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح مسلم میں بھی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارجنا کی جگہ سے گزر رہے تھے کہ سامنے سے ایک شاعر آیا تو اشکی اشعار پڑھ رہا تھا سڑے ہوئے جس طرح وہ میر تقی میر کے ڈالد کے شیر اس قسم کے شعر وہ پڑھ رہا تھا وہ کئی لوگوں کو یہ بھی پریشانی ہوتی ہے وہ جی گانا بغیر میوزک کے گا لینا چاہیے خبریں پڑھ دینی چاہیے میوزک منا ہے نہیں شیر بھی برا ہو تو منع ہے وہ عشقیا شار کہہ رہا تھا اس کے ساتھ کوئی میوزک ڈھول کوئی بانسری کوئی باجا کچھ بھی نہیں چل رہا تھا بکریاں چلا رہا ہے اور عشقیہ شیر پڑھ رہا ہے نبی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اس کی آواز پڑی آپ نے خود شریف کچھ شیطان اس شیطان کو پکڑو اس کا منہ بند کرو اور فرمایا ہی من کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر اپنے پیٹ کو گندی پیپ کے ساتھ بھر لے جو پیپ اس کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے یہ اس کے لیے گندے شیر یاد کرنے سے بہتر گندے اشراب شیر یاد کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے پیٹ کو پیس کے ساتھ بھر لے سخت سرجنس کی اور ڈانٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمون قسم کے اشعار کہنے اور یاد کرنے سے اور ہمارے ہاں تو بڑا عجیب قسم کا معاملہ بنا ہوا ہے کہ اردو ادب میں سکول کی جو لازمی کتابیں ہیں اردو کی اس پہ بھی اس طرح کے گندے یا قسم کے گلے سڑے شیروں کے اور طالب علم کے لیے لازمی ہے کہ وہ شیر بھی یاد کرے اور اس کی تشریح بھی یاد کرے یہ بھی ایک ستم ہے تو بہرحال شیر اچھے ہوں اس کی شریعت نے اجازت دی ہے اور اگر اشعار برے ہوں تو اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اسی طرح مذاق اچھا شریعت اس کو مستقبل قرار دیتی ہے شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ آپ ہنسی مذاق کریں جھوٹ نہ بولیں انس رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ مل مجھے سوار کیجیے مطلب مجھے سواری کیجیے آپ نے فرمایا ان کا الا والا دن آپ ہم تو یہ اونٹ کے بچے پر سوار کریں گے یعنی سواری کریے تو یہ اونٹ کا بچہ دیں گے کیسا ہے دن نہ پا میں بچے کو کیا کروں گا اونٹنے کا بچہ میرے کس کام آئے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَحَلْتَ لِدَ الْإِبِلْ إِلَّا <نُوك> جب اونٹ بچہ جنتا ہے اونٹ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ ہی ہوتا ہے اونٹ جتنا مرضی بڑا ہو جائے وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا تو اب تجھے اونٹنی کا بچہ دیں گے چاہے وہ سات سال کا ہو وہ سمجھا کہ شاید وہ چھوٹا بچہ دیں گے جو خود سے چلتا بھی نہیں ہے صحیح طرح سے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا مذاق کر لیا کرتے تھے اسی طرح اسی ابن اور رضی اللہ تعالی علم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی مذاق کر رہا تھا اس کی عادت میں کچھ مذاق تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہنسی مذاق تھا تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی اکثر ہوتی تھی آپ نے اس کو چھڑی مار دی مذاق میں تو کہنے لگا مجھے اس کا بدلا دیں آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے لہٰذا میں اس کا بدلا لینا چاہتا ہوں ایسا بدلا تو آپ رکھ بات ٹھیک ہے بدلا لے لو اس نے کمیز نہیں پہنی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیز پہنی ہوئی تھی کیسا ہے ان علی کا کمیشن آپ نے مجھے مارا ہے میرے جسم پر کمیز نہیں جبکہ آپ نے کمیز پہنی ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمیز اوپر اٹھا دی فخ تازہ نہ تو وہ آگے بڑھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور آپ کے جسم کو چومنے لگا اور کہتا ہے انت اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ کرنا چاہتا تھا اسی طرح سعید اللہ نصف نے مارے فرضی اللہ عنہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ذل اے کانوں والے کان تو سبھی کے ہوتے ہیں لیکن انصب بن مارے رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذل ادن کہا وہ کنہ آلیا مذاق تو اس طرح کا شغل مذاق کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے ہر وقت سنجیدگی اور ابوشن کم سہیلا بنے رہنا اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کئی لوگ ہوتے ہیں وہ بس ہنسی مذاق سے اتنا دور کہ کبھی اگر وہ بیچارے مذاق کر بھی دیں تو اسے دستتا نہیں تو اتنی سنجیدگی جو ہے یہ بھی نہیں اسلام میاں روی کا دین ہے اور میانبی سکھاتا ہے ہر کام میں اسی طرح گنگنانا کچھ پڑھنا جیسے ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قصیدہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفا میں اسی طرح چھوٹے بچوں چھوٹی بچیوں کے لیے اشعار پڑھنا نظمیں پڑھنا یہ بھی ایک جائز تفریح ہے ربیت بنت رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے جب میری رخصتی ہوئی تو اس کے بعد اگلے دن آپ میرے پاس آئے اور میری چارپائی پر بیٹھے تو اس وقت ہمارے قریب کچھ بچیاں وہ دف بجا رہی تھیں اور جو بدر کے شہادا ہیں ان کے بارے میں کچھ اشعار کہہ رہی تھی حتیٰ کہ ایک لڑکی نے یہ بھی کہا وفینا نبی یا معافی وادی کہ ہمارے درمیان ایسا نبی بھی ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے یعنی آئندہ کل میں کیا ہونے والا ہے یہ بھی جانتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولی وقولی ہاں ما تکولی ہاتھ یہ بات نہ نے اب کہی ہے ہاں جو تم پہلے کہہ رہی تھی وہ کہہ یعنی اشعار نظم وہ پڑھ رہی ہیں گنگنا رہی ہیں آپ نے خوشی کا موقع ہے ان کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے شیر پڑھیں لیکن ایسا کوئی جملہ ایسا کوئی بسرا جو مسلمانوں کے حقیقے سے خلاف ہو اس سے منع کر دیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ کل کی باتیں جانتے ہیں تو آپ نے اس سے روک دیا تو بہرحال رینا گنگنانا جائز ہو شریع اصولوں کے مطابق ہو تو نظمیں پڑھنا نعتیں پڑھنا حمد پڑھنا جہادی اشعار پڑھنا شہادا کا تذکرہ کرنا یا اپنے اخلاق کا ذکر خیر اشعار میں نظموں میں اس میں کوئی وائفہ اور حرج نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے اسی طرح کھیل ایسے کھیل جو بے مقصد اور بے فائدہ نہ ہاں شریعت نے ان کو روا رکھا ہے جائز قرار دیا ہے کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں جن میں وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے اور فائدہ بہت تھوڑا ملتا ہے ایسے کھیلوں سے شریعت نے منا کیا ہے ایسا کھیل جس میں مسلمان کا وقت بھی بچے اور اس کو فائدہ بھی ہو چاہے وہ دشمنوں کے خلاف جہاد کی تیاری کا فائدہ ہو یا اس کی فزیکل فٹنس جسمانی صحت اس سے بہتر ہوتی ہو دین اسلام نے ان ایسے کھیلوں کو مباح اور جائز رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول مقرر کیا فرمایا اللہ تلا تین کھیلوں کے سوا باقی جتنے بھی لحظ ہیں سب باتیں وہ تین کھیل کون سے ہیں اجیبہ ہو گھوڑا سدھانا گھڑ سواری کرنا ربیہو ہو بھی پسی نشانے بازی کرنا وہ مذاق کر تو اور آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لہذ ہیں جن ایسے کھیل جن میں صرف ٹینایا ہوتا ہے وہ سب باتیں ہیں اس کے نتیجے میں یہ موبائل پر کمپیوٹر پر کھیلی جانے والی ساری گیمیں ہیں سب لاہج میں آتی ہیں گوٹی گولی والے جتنے بھی کھیل ہیں چاہے وہ کیرم ہو چاہے بلئرڈ ہو چاہے لڈو ہو چاہے شطرنج ہو سب آتے سب لحظ میں ہے کوئی فائدہ نہیں کلو ما یلو باجر مسلم اباسل اسی طرح جن کا فائدہ تھوڑا ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر جیسے कोई کوئی فائدہ नहीं نہیں ہوتا اس میں حتیٰ کے का फायदा کا فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا باقی ایسا کھیل جس سے تھوڑے وقت میں انسان کی ایکسرسائز ہو ورزش ہو اس کا پسینہ نکلے اس کو جسمانی صحت کا فائدہ ہو بے فائدہ کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے من حسن اسلام عزت یعنی اسی مسلمان کے اچھا مسلمان ہونے کی اس کے کے اچھا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول کاموں کو چھوڑ دے جس سے اس کو فائدہ حاصل نہ ہو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ کی روایت صحیح بخاری میں ہے فرماتی ہیں کہ ہر شی مسجد نقوی میں وہ اپنے بچی اور چھوٹے میدوں کے ساتھ کھیلتے گیزا بازی کرتے بچیوں کے ساتھ کھیلتے شمشیر زنی کرتے یہ ان کی کھیل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور مجھے اپنے کوٹ میں پیچھے کھڑا کر لیا دروازے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ مچھل میں کھولتا اور میں انہیں دیکھنے لگی اور اتنی دیر تک جب تک میں چاہتی دیکھتی رہتی اور جب میں تھکتی دیکھ کے تو پھر واپس جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک مجھے کھیل دکھاتے رہتے اور فرماتی ہیں فک قدر کزرل جاری حجیف کی سننی اندازہ لگاؤ کہ نو عمر لڑکی ہو جو کہ مغل نہ ہوا جن کی عمر کھیلنے کودنے کی ہوتی ہے اور کھیل کود کو پسند کرنے والے وہ کتنی جلدی تھکے گی بڑے تھک جاتے ہیں چھوٹے نہیں تھکتے اب تو کئی بڑے بھی نہیں تھکتے وہ ولڈ کپ لگا ہوا نا تو وہ سارا دن ٹکٹکی باندھ کے ساری رات بیٹھ کے دیکھتے ہیں کیا بن رہا آپ اتنے سکور ہو گئے اور اتنے گول ہو گئے اور اتنے گھالے ہو گئے اتنے اوور ہو گئے تھکتے نہیں اور جو بچے ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں تھکتے مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری خاطر کھڑے رہتے اور وہ مسجد میں کھیلتے اور میں ان کے جہادی کھیل کو دیکھا کرتی اسی طرح آنس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے سنا نبی دبوز میں کہ نبیہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اپنے نیزوں کے ساتھ انہوں نے جہادی مظاہرہ کیا یا کھیل سے کودتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے رہے اسی طرح جامع ترمنی کے اندر روایت ہے شور شرابا سا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طرف توجہ کی سیدہ اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا دیکھو میں آئی تو میں نے اپنی تھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رہا اور دیکھنا شروع ہوئی آپ کے سر اور کندھے کے درمیان سے میں دیکھ رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہہ رہے تھے کیا تو دیکھ دیکھ کے سیر نہیں ہوئی کیا تو تو سیر نہیں ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بچوں کی وہ کھیل کود دکھاتے رہے اسی طرح پرندوں کے ساتھ کھیلنا یہ بھی ایک جائز اور مناسب تفریح ہے سنن نبی داغوت میں سیدنا ابو حرارا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ایک آدمی کبوتر کے پیچھے بھاگا جا رہا تھا کبوتری کے پیچھے بھاگ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتبع شیفان یہ شیطان, شیطان ہے اور شیطانہ کے پیچھے بھاگا جا رہا کبوتر بازی کرنا نہ جانا کبوتر پالنا رکھنا یہ ایک الگ کام ہے اور ان کو اڑانا اور پھر ان کے پیچھے بھاگنا اور وہ لوگ جو پتنگ بازی کرتے ہیں اور پھر پتنگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں شیتان یت شیتانسن یہ شیتان ہے اور شیتان کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے ایک نن صحابی ابو رنیر اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک ممولہ رکھا ہوا تھا صحیح بخاری کیڑی سے وہ مر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسے چھیڑتے اور کہتے یا ابا رنیر اے ابو رن وہ تیرے ممولے کا کیا بنا یعنی اس نے پنجرے میں رکھا ہوا تھا ہاں بچوں کے لیے اس طرح کا کھیل یہ تفریح کہ پرندوں کو اس طرح چھوٹی چڑیا طوطے وغیرہ اس طرح کے پرندے رکھ لیتے ہیں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کوئی حرض نہیں پرندوں کے ساتھ کھیلیں لیکن وہ کبوتر بادی کیسا کھیلنا ہو اسی طرح جانوروں کو کئی لوگ رکھتے ہیں لڑانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منا لیا ہے یعنی تحریش بین البہار اسی طرح نرد یہ ایک خاص قسم کا کھیل ہے اے شطرج نما ہوتا ہے یہ شطرنج نہیں ہے لیکن شطرنج کی طرح کا ہی ہوتا ہے وہ زمین پر بھی دائیں لگا کے پھرا جاتا ہے اور وہ لکڑی کے ساتھ کا ایک پینل پورا بنا ہوا بھی ہوتا ہے اور کچھ ساتھ اس کی گوٹیاں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ من لعب لہے گا بھی نر انا سبا سندیر و دمی جو آدمی نرد شیر کھیلتا ہے گویا اس نے اپنے ہاتھ کو کنجیر کے گوشت اور خون کے ساتھ رنگ لیا اس کا مختصر کہ دین اسلام تفریحات پر پابندی نہیں لگاتا لیکن تفریح کے لیے کچھ حدود کچھ قیود مقرر کرتا ہے ان حدود و قیود میں رہتے ہوئے ان قوانین کی پافداری کرتے ہوئے بندہ ہنسی مذاق کرے کھیل کود کرے شریعت اسلامیہ میں یہ مستحسن ہے اور شریعت اسلامیہ اس کی اجازت دیتی ہے اس پر کبھی کدن نہیں لگاتی لیکن شرط یہ ہے کہ جو شریک حدود و قیود ہیں اصول اور ضابطے ہیں تفریح کے ان کی پابندی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اسما لے جا